بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا جب آسمان پھٹ جائے گا وہ انتثرت اور جب تارے جھڑ پڑیں گے وہ عید اور جب سمندر ابل پڑیں گے عید القورتھ اور جب قبریں اخیڑ دی جائیں گی عالی مت نفسمت تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا کبھی روبکل کری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 كلا بل تو مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو وہ کم لالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی معزز کاتیبین تسالو جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں انفی نئی بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے وہ نلفرال اور بد کردار دو یوم الدین یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے وما هم عنها اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے وما ما يوم اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کے دن کیسا ہے تم پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے یوم جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا